نارے سال تنقید مارے ہندری مار غسل ادرک اللہ میں پڑھ رہے آپ کشتی سات and <laughs> اندر کا دل بدل جائے گا انسان آپ بدل جائے گا دل ایمان ہو گیا تو بندہ ایماندار کتوں رہ سکتا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مطابق انسان, دے اخلاح انسان دے دل دی اخلاح انسان دی دل موجود ہے جب دل کی سلاح ہو جائے گی تو انسان کا امل جا خود بخود اصلاح پذیر ہو جائے گا الگ کپڑے گڈیاں کا شور بھی تصا توجہ رکھنی ہے شور کو بچ کے گل سمجھنا ہے تو پھر ہی کچھ پلے پہ گا لوگ سہ تنظیم جماعت تے ڈاڑی تے زور در سہ رکھاو آ پگ رکھاوے سہ نے اور داڑیا رکھاوے بھی سہ لیکن فقیر پہ اصول پہ زور دول گو بعد چاڑھی کوشش ہو اس طرح کے قرآن حدیث کا سانو نچور معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان بے عمل املجہ کی بجائے اسیدے اور فکر بے رکھا جائے جدو فکری اصلاح ہو جائے گی تو عملی اصلاح خود بخود ہو جائے ایسا رہے ہو گی اس لیے سوچ ساری پیڑی ہو گئی اس واقعے کہ ہر فضا جہری ہے وہ غیر مسلم فضا ہے کھا تعلیمی فضا ہوئے قانونی فضا ہوئے خا جناب تہذیبی فضا ہوئے ہر پاسو غیر اسلامی ہونے کی وجہ سڈے دل دماغ ادر سوچا غیر اسلامی رہ گئی جانے خالص ملاوٹ کو پا اسلامی فکر سڈے چقوب ہو چکی ہے دھو ہو گئی ہے جدو فکر کامل اسلام والی کامل اسلامی پیدا ہو جائے گی تو پھر مسلمان دے اندر صحابۂ کرام دے والا جذبہ ایمان یقین اور وہی او انشاءاللہ اللہ کامیابی مسلمان نو ہو جائے گی موجودہ انتخاب کیا کہ دین اور عقل کا رشتہ اصل کیے. اس پوری تقریر ہر حوالے جی مہربانی جناب اسے و کرم بے لار. کہ دین دی باہر عقل نہیں پاوے بندہ ہوئے شرارا ہو دس سات فٹ کا جوان دے حضور سرکار خوش درنگ نصیب <تصفح> ہے جنو سمجھا ایسے شیب. جی جنا سمجھ آئی تو پھر وہاں ہی نقدر ہے جی میں ان شاء اللہ لذیذ پوری کوشش کر کے جناب کو ہر لحاظ والے سمجھاوا گا بھائی اقل ہے تو نہیں ہے شیر رمبانی وغیرہ کو <تصفح> دل سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی <تصفح> ایمان نار دسا جائے مگر میں ان شاء اللہ کرا گیا تو دل تسلوم کرے گا گل خری تو سچی کو ہوگی <تصفح> جسمان پیشی کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت ہیں، سے انہیں سارے وقت کیمت اسے دل بھی ہے جس گل کی تصدیق دل کر سردا یعنی ہے فرمان اندر سارے جس دی تصدیق دل مومن دا سچا دل جس گل کی تصدیق کرے کہ گل سچی ہے اور سمجھا نہیں دین سے عقل کا رشتہ بڑا گڑ ہے میں قرآن مجید فرقان حمید تو گل کر لگا شریق مولا بوامت <ڈاللہ> من خف نفا اللہ فرما ہے دینے ابراہیم کو ملت ابراہیمی کو یعنی دینے اسلام کو اس بندے نے موہ پھیرنا ہے اس بندے نے رکھ پھیرنا ہے اس بندے وہی وا کنڈ کرنی ہے نفس کا جڑا اپنے آپ کو جہل ہے مجھے اپنے پتا کوئی نہیں اپنے آپ بھی خبر کوئی نہیں بے وقوف اپلو پیدل ہے جہاں فصیح نہ دا ہوگا وہی پاگل جناب دین ابراہیم تو دین اسلام کو میں گا ادا وا دریف بھی کتم ہے جب قرآن پڑھایا تو قرآن سانو چپے چپے سے چ نبی کریم سلحا لوگ نہیں اللہ بہدلہ شریک مولا نے بے شہور کیا ہے کافران کو بے وقوف کیا ہے اور اپنے پاس ایمان والے لوگوں مولا ہے تعناف نے والا فرمایا ہے کافران بارے اے لوگوں جڑے کافر نے جانوروں مانگو گے جیسے دنگر نے ڈنگر مانگو نے کافر جہے نے کچھ رکھنا اور تیرے سامنے میں خلو کر دل کے اندر کیوں ہے دل کے بعد اقل کیوں نہیں یاد رکھنا اقل کا مانا ہے اقل کا لفلی مانا روکنا اکل دا مانا لفلی منع کرنا روکنا رکھنا ہے پیروں میں پائی جاتی ہے تاکہ اج نس نہ جائے اگر ادھر نوڑے نہیں وہ بچاؤ واستے جناب روکن واسطے جی وری پائی جاتی ہے وہی کے اندر سال دئی رکھا جا ہے وہی اقل دلف نکل رہے اکل عقل من ہے روکنا تھوڑا اکل کابے کو روک دیئے عقل ہمیشہ نقصان پہ گھاتے کو روک دیے خاٹے نقصان تو روک دیے نفے والے پاس لے جی گے یاد رکھنا جیرا بندہ جب نفے والا کام کرے گا ڈاکٹے تو تو جناب جی نفا بھی دو قسم نفا بھی دو قسم سے جناب جی, جناب جی جناب ہے دو قسم ایک نفع دنیا کا ہے ایک نفع آخرت کا ہے ایک دنیا کا نفع ایک آخرت کا نفا ایک دنیا کا ڈھاچا ایک, ایک دنیا کا کوئی نفع نہیں ہے معمولی نفا کو تو ختم بھی ہو جائے کسی بندے نے منافع پیسہ کاروبار کما کے جناب وہی منافع کسے بےب کٹ لینی ہوا مار لیا یا تھے ڈگ پیر ہر گئے سہ کم ہو گئے وہ منافع چٹ در جانا رہتا ہے مگر جڑا آفرت والا نفا ہے جانا نہیں جی آفرت والا نفع کما لیا ہے وہ چور نہیں انہوں کسی دتوں میں لکنا جنہیں آخرت والا نفع کمال لیا مولا سونے نے ہمیشہ وہ دام خوب کر لیا ہے نفا دنیا کا بھی نفا آخرت کا بھی نفا ہر دنیا کا نفا آخرت دنیا کے نفے نظر رکھنے لیکن جہے ایمان والے لوگ آتے ہیں نبی کریم سر اندر پیارے جڑے ولیف سر وہ آخرت کے نفے سے نظر رکھتے سر اگر دنیا کا نفع تھوڑا بھی آ جا سکے کر مگر فکر آخر دے جہان بھی رنگی سی انہیں ہمیشہ رہنا ہے زندگی ختم نہیں ہونی ایک جہان نے مک جانا جان ہے ہاں جی جہ بھی جانا ہے تو بندہ جہان تو تر جا آخر بندے کا کھیلوں کا مکارا میلہ بندے کا ٹک سڑیاں پا بادشاہ ہوے پا امیر ہوے پا وزیر ہوگے چودری ہوگی باوے نواب ہوے ایسے دنیا تو جانا پڑتا ہے بہت آ جن ماجرا جم گیا انہیں مرنا ضرور ہے خدا کا بعد شریف بھی کسم سیانے لوگ ہو سڑ جنا آرک کے مسے سے دیا رکھے جنا آکر نفے کن ہمیشہ اپنے آخرت ایک دنیا کا ڈاٹا ایک آخر دا گاٹا دنیا دا گاچا برداشت ہو سکتا ہے اور آخرت دا گاچا برداشت نہیں ہو سکتا آخرات دا نقصان برداشت نہیں ہو سکتا کہ اتوں کا آپ بڑا سخت اتوں سزا بڑی سخت نے اتوں تکلیف بڑی سخت نے اتنے کے بندے کے دکھ بندے برداشت مگر اگلے جان کا دکھ برداشت نہیں جا سکتا خدا بنیا جی سیا لوگ والے ہیں وہ وڈے کھاٹے پہ نگارت گا مگر آخرت کا ڈاٹا آ جاوے تو کم کرے گا روئے گا پیچھے گا آپ کیا آ گیا میرا دین برباد ہو گیا میری آخرت برباد ہو گئی میں گا وہاں بات وہ شریق بھی قتم نفا سوچے گنیا کے نفے بہن کا دھیان نہیں رکھے گا قسم کر کے توجہ سما ہے جی اسی طرح اقل بھی دو قسم کی جل کھوپڑی سمندر جی ایک اکل دل دردی جی قسم میں نفے دیا دو قسم کھاتے دیا دو قسمہ اقل دل کے اندر ہوں جی جی بندہ جمدا جان ہوں جانا وہی اقل دن اضافہ ہوں تجربے دقل بدھی جاتی ہوں مگر دوسری اقل ہوگی جی صرف ایمان والوں کو مل رہی ہے وہ جی ایمان والیاں نو ملتی ہے دل دینا ہوں کتنے نٹ کے بولے نہ کتنے ہوتی ہے دل دن اقل ہوں گی فقت ایمان والیاں نو لگتی ہے ایمان والوں کو سونا اکلا سونا کسی کو لینج رکھنا خدا بھی قسم کر کے آنا جی کھوپڑی دل پہ اکل وہ دے جل والی اکل ہو جا بندہ دل والی اکل نے رکھنا ہوتی ہے نزدیک جانور تو پہتر بن جاتی ہے ہاں وہ بندہ جانور اں کوئی اقل سوکھتی گیل ہے مگر انہوں نے ماں کا پتا کوئی نہیں ماں شادی کر کوئی نہیں بہن کر نہیں کو جنسے بازار کم جیسے منجی منڈی چلائی جی اورتوں نے منڈیاں چلا بھی کوئی نہیں گے جی دلواری ہوگی تھی جناب جی وہاں دیکھا بھی جانوروں مانگو ڈنگر مانگو نہ حرام دیکھ نہ پاک ڈنگر نہیں دیکھتے ہاں اس طرح جیسے جانور پیشاب کر جناب کپڑے کھلو لینا شکر نہیں ہوتا پیشاب کرنا ہے جناب آئی بیس بیس والا بےلی جب پیشاب کرتا ہے وہ ایویں لتان پھر کے خیال مگر نہیں خیال ضرور مگر خبر نہیں آتی وجہ اکلے ربانی کو بچارا ویلا لگا فردا ہے تاکہ وہ شور نہیں وہیل نہیں وہ خاص نہیں لیا ہوئی عقل جی فص دستی ہے وہ ایمان والی اقل جی اقل ہے خدا بھی یاد رکھنا اور جی کھوپڑی والی اقل ہے کمال <سؤال> قلم در لاہور فرما نے کھوپڑی والی اقلو اپنے دل کے ہمیشہ ساتھ رکھ دل کے فرما رکھ خبردار پھر دل دے اقل کھوپڑی والی نچر جائے کہ وہ اس کھوپڑی والی اقل جیڑی جن سامنے ویچے پا چپ ویے پاٹ ویچے مداری ویسے کھلو روپیے مگر جو دل والی اکل ہو وہ صرف حقیقت ویچ رہی ہے وہ جنت ویسری ہے اور نبیا ویسری اور پاچی ویسری ہے وہ ایمان ویسری ہے وہ ہمیشہ ایسا نفا نقصان ویسری ہے جگہ ایسے کھیتی والی اکلوں نظر آ سکتا نہیں منافے بہتر سمجھ باری جنا کسی کا علم وحدہ نا شریک مولا اس کات بنایا اس کا نفا نقصان کی ہے کرنا کرنا کرنے تے کی نہیں کرنے کا جڑا فرق ہے وہ نفے نقصان جہاں سے وہ مذہب بڑا کے کمنی والے فرمایا سرکار نے جو ساری کائنات فرشان کے علم دے دیتے ہیں بھی سمجھ ل میرے کمڑی والے آکا صلی اللہ ہوتا لا لو سرکار آپ جی دنیا سمجھتے ہیں جیسے نشے میں سمجھتے ہیں جمے نقصان سمجھ, سمجھ ہیں ان کوئی مائی والا نہیں جی کملی والے سرکار زندگی کے قریب ہونا ہے جنہیں ہلور کی زندگی کی سابے داری کرنی ہے نا سیدنا دن منبے ربی اللہ تعالیٰ سرکار فرما نے ہزی نے جنہیں صاحبان پکیا ہے مطالعہ کی میں ہر کتاب آسمانی کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ سونے نے اقلو جب پیدا فرمایا ہے اکل کا ایک حصہ پوری خدائیت ونڈ باقی ساری اللہ نے محمد عربی بھی پاک موٹا فرمائی ہے قسم خدا دی کملی والے آقا نے سے نگاہ کرم فرما دیں جہاں ڈنگر سونے محبوب نے نگاہ کرم فرما کے انہوں رچ کے ملائکا بنا چایم کر گیا میں ادر ویز اگر کوکھے گا مولا علی جی اقل تو اقل نو ویکے علی جی اقل بھی نبی پار سرکار درے دولت کو ملی ہے دولت میں آئی مامے گا وہ نوی پاٹ سرکار تابے داری فرما برداری حاصل <سؤال> کر جائیں گے خدا بھی قسم کر جانا ادھر اب اچھا سمجھنے جنہ نول بلا دین چاہے انس والا ہوگا مگر یہ گل سو آم خلاف ہی حفی خلاف اور حقیقت ایسے مسئلہ سمجھا اور گل سمجھنا ہر نفے نقصان کی گل آ گئی کیا گل اکل ہو گئی بے پر ایک اکل کچھ ہوتی ہے بولو کتنی نا دماغ کتنے ہوتی ہے تاری اللہ سر آؤں involved اپنے تن کا خیال نہیں چاہتا اپنے جسم کا خیال ختم ہو گیا جنا چافر پریوار عقل صرف تن کا ہی پتا روح کا پتا نہیں من کا پتا نہیں اور جب کملی والے سرکار سدکے حضور کے امام کی دولت نسیب ہو گئی اور ہم کا خیال نہ رہا کپڑے کا خیال نہیں رہا تو اتنا جناب کپڑے دناب چکرا ہی پہ لینا نوٹ ون یار سے بنا پتوے کا لباس پیار کیتا ہے بنا پرہیلداری والا لباس پیار کیتا ہے اس لباس کے جناب خیال نہیں تو خیال لائیے لائیے کپڑے ہے سارا سرکار مگر قربان شان نہیں آئی نہیں آئی اکل ہاتے سن سب دیا نہیں سوچا وہ کے نہیں سوچا گہری کپڑے کے نام تھوڑے ہونے چاہیے نہ بلکہ وہاں کی نگاہ والے لباس دے نفرا اللہ تک ریل گاڑی والا لباس بڑا اچھا یہ اچھا لباس پرہزدگاری والا لواس جہاں ہے اور یہ بھی سمجھا دیا توجہ رکھنا سکوا پرہیزگاری جہی ہے یاد رکھنا اور ظاہر نواس نہ میرے کملی والے سرکار نے فرمایا تقوی آہو نا صفائی نسری سفائی والے پاس آلام پاکی والے پاس آپ کیونکہ فرق صفائی اور پاکی میں تو نہیں میں سال دینا جناب ادھر دیکھو اگریز صاف رہتے بولو ہے نہیں صاف ہے مگر پاک نہیں اللہ کے فقیر لوگ جہے کپڑے پہ لیکن وہ پاک ہوں جہاں پاک ہو گئے رب کی بار دار اوہی بھی صاف ہوتا ہے تھری پیس سے پایا پر لتان نے پیشاب کھڑا ہے نفا دنیا کا نفا لاس نہ ویخنے درار نہیں اللہ ویسد دنیا دیا خوراکوں کا خیال رکھنے روح دی خوراک دا خیال کرتے سن ہمیشہ ان دن ہوں کہ چکے چپڑ کھا لے سن اج, کیا سمجھے. آج نی. تو تو جی. کو سوکھیاں میری گل سمجھ میں اگر آن کے تین مثالا لے کے سمجھاوا گا کوئی اسے دن نہیں تو تے نہ سنگنی کہ انہیں کوئی بار نہیں سن سکو کسرا بادشاہ محل بنا بیٹھے سن باقی حضور کے گلاموں کو نہیں سن بن سکتے خدا کی قسم کر کے سرو کسرا کے بادشاہ اگر ریشم کپڑے پاندے سن مستقفا دار بھی پا سکتے سن لیکن وجہ سب نے اپنے صحابی گل سمجھائی سی نفا بھی اگر سمجھایا سی نقصان بھی سمجھایا سی اس واسطے ہرور سرکار علیہ وسلم درار نے دنیا کا خیال نہیں رکھیا آخرت سوار ایمان نار دس ہزور دبا عزت ہے کسی بھی آئے دنیا نو شکایتیں یاد میں تو ہزور دبا بھی شکایتیں یاد نی قسم گیا گیم ہے کہ دنیا a <laughs> میں غم بھلاؤں گا محلہ یاد نہ آخرت دی فکر نہ جب آخرت نا کر دنیا کے سارے گم بھول <سؤال> جاؤں گے کہ دنیا کے غم نے چھوٹے آخرت دا غم نے چاہجر ہو گیا ایمان نار درس پیڑ یاد رہے گی بھول جائے گی نظر آ گئی اللہ کے ولی من دنیا کے دکھ وہ اس واسطے یاد نہیں رر وی دکھ آسرا یاد رہتا ہے سارے دکھا کی قسم لگ پہ نہیں دی آپ رابطے وہاں واسطے کیونکہ وہ دکھ صرف کہڑا ہوں آربا دکھ ہوں قربان جاوا توجہ فرما رکھا کرنا جنہیں کمنی والے جانور تو پہرا آخر کہ نہیں نے پورے قرآن کا مدعو تک کرنا امام مدما خرا ہے اگر کوئی مائی دلا ثابت سادت کر دے تو اپنے قرآن نے کافر نانورنا آخر اپنی زبان کٹا دوں پیدا کرا کون بولو تو جی پیدا کرنے والا آتے یہ بڑی پیری شاید من پینے کہ نہیں ہوں نہ من تو میں تین منا کے ساتھ جانا تو پہ میرے کو کتاب ساریا سوک نے حساب سے سامنے پہ سابا فکیل کو سوکنا یوگدان نہیں کرنی اللہ نے میرے پاس ہر شر نک نوجوان والا اندر ایک بندے قتل قتل یار دیکھا جی پتہ لگے گا کہ اکثر واقعی ہے چکلی والے سکار حضور ہر سرکار, سرکار میری یار قتل کر دیتے کمی اگریز نے یارہ قتل کر یارہ قتل جدو گئے تو پولیس نے فریا انہوں نے آخر بھئی لاشاں کتنے آخر بھائی لاشاں یارہ قتل کیتے نے. گا. لا. کی یار لاکھ روپیہ لوگ کتنے لاکھیا نے لاشا قتل بھی کیلے کنس نے جانچ موت دے تو سات لاکھ لا گیا وٹ کر دیتی انہیں آخیا جناب ایکتر فیسی خبریں جج صاحب اور اس کو یہ برطانیہ کا واقعہ کس ملک کا برطانیہ جاج فیصلہ کیتا ہے چھوٹے نہیں چھوٹے نہیں وڈے نہیں ہے ہاں اس کا حق بنتا ہے آخر لاش سے نہ بتائے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں <laughs> وعدہ ضروری ہے حکومت انسانی کا خیال کرتے ہوئے اس کی تمنا پوری کرنی چاہیے بول سارے آخیا ہے سرکار سے مہربانی کرو رعایت میں کر دو اس قاتل تلاش ہے اور ایل کرو اتنا لاکھ معاف کر دیں گے ہم اتنا داخلے پر کرو گے یہ ترقی آفتہ کی بات ہو رہی ہے ہوں دس لاک روپیہ مل گیا ادھر ماپے آ گئے انہیں جو کھانا خراب ہو بندے سانڈے مارے گئے دس ہو وہ لے کوئی کو سات لاکھ لے گیا چھوٹے میاں چھوٹے میاں یا میاں سبحان اللہ شبہ نہیں جہاں جن کو آخر ہے بھائی ہاں اس کا حق بنتا ہے آخر لاش نہ بتاائے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں زیادہ ضروری ہے حقوق انسانی کا خیال کرتے ہوئے اس کی تمنا پوری کرنی چاہیے بہت سارے آخر ہیں سرکار سے مہربانی کرو ریات میں کردیا کرو اتنا لکھ معاف کر دینا دس درکی آپ تک بات ہو رہی ہے مل گیا ادھر ماپے آ گیا کارخانہ خراب ہو بندے سڈے مارے گئے دس لاکھ ہو گیا چکر کد بلوس لیا آ گیا سدھے کوٹ کے اندر ہاں جی انہوں نے سیون ہے अगो जज आख्या उसका हक बनता फैसला बखे पैसे दे दो गवर्नमेंट तो दस लख जो लिया हो गया हूं ईमान नो ए फैसला कोई बंदे का पुत्र कर सकता है वो कुछ हम एक पैसे उन्होंने पुछो डो نام دس لکھ نہ دو حقوق انسانی ہوگی مخالف کہ جڑے مر گئے مارنا جہا یہ حقوق انسانی کی مخالفت نہیں یہ بسا سب لکھا ہے یہ ہال انسان نے ختم پورا کی لب چھوڑے جو آ جانور تو پیسے جانور میرے مستقفا کا دیر فرماؤں جی سلا ہو جائے تو پیسے نہیں لے دس اکلا فیصلہ کی کملی والے دا یا دا بولو تے صحیح دا فیصلہ کیڑا اکلا میرا قنام دار رسل اللہ والا رسول اللہ کردو رکھ اور واقع کتابیں اخبار نوایا وطن پڑیا رکھ لکھا ہم رات ساری ع ویچنی پہ میری پہ می تک لگے بگا پو جنابی والا دین پر پر. بائی پر. پر او رکھ گیا پہنچ گیا ٹبر گریجویٹ بنا پھر اپنے سکول پتر سی ندی جی ترقی کرتا گیا جماعت لا سر گیا خوفرے والے کام کردہ گیا کن اس کہ والی پا لڑے کہ جناب وڈے وڈے وال ہاں پچھو گئی بار ترقی آپ کے مہنا جناب پسند کرے سونے پر لگ گیا لو جیو پہنچ گیا پتھر جناب دن ب خسرا کچھ چنگا گری پیٹ بناو کھانا کرا دے مرکی گیا میرا پت اسے ایک دن روکیا اس جا کام نہ کر جناب کیوں نے دو چار تھپر مار دے سی جناب یورپ پتر نے جناب نو سو گیارہ یا اس طرح کا نمبر سا ایمرجنسی نمبر جاڈا اتنا پندرہ نمبر نو سو انہوں نے فون کھلکا دتا اے بھائیوں اچکے ہے اونوں دیو لو کہ دو سال پہلے ختم 됐다 کہ پھر ابا پتر نو پتر دے پھیرے کیڑے ہے کیوں جی جو تم نے ظلم تشدید کیا حالیں ہا میں شرم سے جیتا ہوا تھا یہ ماں مرادوں ہے اپلو پیدل قائم قراندھ جانور تو پہلے آج کے آئے نا تو ہر ایمان باپ مارے اسلح کی خاطر دو تھپڑے تو کی سات سدو تو کیوں دو سال بعد چڈیا ہے یہ مہربانی لیکن سر کیا جا قوم کو جڑی نہیں سروی اس قوم کے ریس کرن کو ہم سماج کی ہم تو ملک واشنگ بنا واشنگ بناؤں کا دو سال جہاں ہوں لو اصلوں لیا کیا خانہ خراب مراد گریجویٹ نہ بنتا چند نہیں تنا مراد رہا میرا کیا کم کر بڑا لو جناب آپ دو مہینوں کو بعد پو کہ لگا سارے گھر دے دوں چلو بےٹا چلو بدل لوگ جناب سے جب کراچی گل ہو سن کراچی فورٹ کے اترے تو جہاز دیا سیڑیاں تو لیا پیو اتر گلے دو سال اندر ہے بڑے پیسے A quiet battle. اپنے پگری مار کے پڑھا رہے آخر سیڑھے ہو جاؤ بچ نکل جان کیونکہ جہاں بندہ اس رات کے ماں پاؤ کے تھلو برداشت نہیں کرتا وہ دما میں دلکل خاص خاص مرد کو या یہ دنیا ہمیشہ پچھاڑ جاتی ہے پڑھی جب بچہ جنم پہنا موتارے پاس پڑ جا بدیلہ انہیں سے کمار کھانے پی جاتی ہے ہزر جنم پہ وہی خوشی شبر نے اب نے سار گرا مناو لینڈینجی ہوئی سانڈا پتر خدا بھی قسم کر کے آنا ترقی ہے تو صرف دین مستفا ترقی ہے کیوں اس واسطے کہ دین پر چلنے والا آدمی مر بھی جائے اس کے دین کے اندر پھر بھی ترقی ہوتی رہتی ہے اپنی دینے مستفا ترقی ہوتی رہتی ہے اگر میں روپیہ کرنا ایسے بن جان دوں نقصان تباہی کرتا کہ نہیں ایک سر دوسرے سرے تک بندے سارا مار کو ختم کر دیں ایسے کیجے ترقی کردہ رہو ایماندار دس پر تو ایک باغ لایا ایک بند ایک سر کو سرے تک دواڑ دے ان تماہی پر کی پرکی فصل کو بیجنا ہے کڑک آ گئی ہے اپنے ایک پاس آد لانا ہے دوسرے پاس کر رکھ دینا وہ ترقی ہے تو تباہی تو جلا تباہی میں ترقی آسوخلا رہا کہ بے وقوف ہے تو پھر وہ ہو کے بے خوف سے کھیں گے آپ کے اندر تباہی کرتا ہے بجٹ ایتھاروں کے مت کھلاؤ پابندی لگاؤ اب پاکستان میں ٹیم آ رہی ہے لاک تو اے واروں واری میں سچوں سکول پر کھلتے رہے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی پھیلاؤ آؤ پھیلاؤ چکی سائنس رام کی بلان لگ جائے اس پر مارو جانے لوگ دا امریکہ کرنا رہے انسان کو ہے کیوں نہیں ترقی ہے کیوں تو پھر سمجھ لاکی سننے پرتاگ پورے ہو گئے مخلوق برباد کر برکت جری ہے وہ برکت کملی والے دے اندر ہے دین تبجو فرمان لا دیا بندے ہوں اکل میرے کملی والے یارکل کو اس دنیا کو مال والن نہیں کیتا ہوں دنیا کیوں کہ بے وفاج یاد رکھنا دنیا آ جاوے تے خوشی نہ کری دنیا تر جاوے کدی غم نہ کری کیوں؟ کہ دنیا نے جانا ہی جانا ہے دنیا یہ ہمیشہ رہ سکتی تے خدا کے بندے جی شاید جانے ہی جانا ہو جانے بندے نو گم ہونا ہی ہونا اس واسطے دکھ کے غم تو بچوں کا واحد حل ہے دنیا نو مستفا کریم سرکار وگوں نگڑا تو بھلا دے نگاہ تو بھلا دے جنہیں بلاوے گا دنیا نو اللہ خدا بھی قسم چینار تے تے چاہے گا <تصفح> اللہ فرما دے جناب کافر کہیں دے سن صحابہ نو اے بے عقل نہیں انہوں شے نہیں قرآن آخر نو بے عقل کافر کہنا آخد بولو تو سہی نا ہوں فیصلہ کہ سچا ہے بولو تے صحیح کیوں قرآن دا سچا ہے ادھر دیکھ یورپ اس وقت اپنی تباہی کے دہانے پر ہر منٹ در قتل ہو گئی جرائم آم دے بندے کتے کتیا پیار کرتے ہیں آدمی بندے کے مفاق کوئی نہیں کتنے شروع ہی آئے کچے بہتر پیار کرتے ہیں ماں پیو بڈے ہو جان کے چک کے سکتے ہیں اس قبل اتے جناب اولڈ ہوم بڑے ہوں نے ان کے سپ رہے گئے ماں پیو نا پیو نال تعلق اولاد کا ختم اولاد دا ماں پیو کا ختم نہ نکاح نہ شادی نہ ویاہ ایسی پریشانی نشا سب تا ابے استعمال ہوئے اور اہی او جانور والی زندگی جس بندے درد آج آ جا جائے اندر اکلارا بہتر ہو گیا اُنہیں سمجھ بہتی آ گئی جنو سرکار دی زندگی مل جائے اندیل اقلت ہو گیا دور یہ ہو گیا کلو پیدل ہوں سمجھی درا یہ خدا جی بندے آن کسمیا کر ڈالڈا کہو استعمال کر دے جن ٹرکی آفتا آخ دیں دیو تا بنتا ہے ڈالڈا ٹرکا دے ٹرک اگر اخبار چاکٹر دا پینل بیٹھے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 ترقی ہے ادھر ترقی آخ لے جے ادھر بیماری آخ لے جے پاسے. سمجھ اکلے کھولو پس لکڑے نقصان پہلو سمجھ جاندے. مگر نقصان نہیں سمجھ سکے اکل نہیں سی اکل سی تو میرے کملی والے سکار صاحبہ دور سے اور سارے پچھلے مسلمانوں کے اندر سی جی سمجھتے سر چیزاں استعمال کری قدرت بنا دیت والی چیزوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے نہیں نقصان نہیں بیماریاں تو جہ مصروئی نے اندر بماریاں ہلاکت تباہیاں زیادہ رکھا نے اس واسطے بیماریاں اندر اضافہ ہسپتال پڑے پے نے کہ نہیں بولو نا اب بیمار دنیا زیادہ ہوں دیئے یا پہلو جی شوگر نے اے سن بہت بہت ستر بہتر تو بعد آئی ہے اس طرح دیا مہلک بیماریاں بماریاں ساری آئیں ہسپتال پہلو نہیں سن کا مطلب بماریاں تھٹ سن ہسپتال رکھے پیر تھان تھ ہو گئی بماریاں تو ہر جناب ہسپتال پڑے پائے گی سر گنگا رام ایلنڈر تھان باں نے ہسپتال ود سے بماریاں گئی قوم کی شد کے جان اور اتو سن جی قوم بھی مت وج جائے کتاباں سکول والی پڑھا میرے کول پہ آج سے سو سال پہلے کا انسان جانوروں جیسے جا زندگی گزارتا تھا چوتھی دی چوتھی دی جماعت لکھیا کھڑا میں چوتھی دیا کتابوں میں سو سال پہلے کے لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے آج کا انسان ہوا سے باتیں کر رہا ہے فلک بوس سمارتیں بنا رہا ہے سینکڑوں میلوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے ایماندار دسو کہ آج کا انسان کیڑا جیڑا انگریز دا نمونا ہے اے بن گیا کون یہ انسانوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آج سے سو سال پہلے کے لوگ کیا گزارتے تھے تو <تصفح> سو سال پہلا کون سن مسلمان پتہ جو شیر ربانی ن سو سال گزر گیا ہونا ہے گزرا کہ نہیں پھر سو تو دو سو سال تین سو سال لگے جاؤ پیچھا چودہ سو سال پہلا کون سا بولو تو عربی اور میں تیرے تو سوال کرنا کہ اے ریخ تیرا سڈا نظریہ آانتی کی بن گیا ساری نسل کے برباد پی ہوگی ہوں جیڑی نسل پر کھلوے گی وہ تیرا پتر جب یہ پڑھ لو گیا آج سو سو سال پہلے کے لوگ میں جیسی زندگی گزارتے تھے وہ ظالم صحابہ کرام کو کیا سمجھے گا نبیوں کو کیا فل گا ایمان ایماندار درس میں سوال کر لگا تکھے نبی پاک سادے ورگے نے سمجھو بولو نا ہزور بے مثال سن اچھا انسان ومسان حضور ساڈے ورگے سن وہ تو بن جائے بئی مان جیڑا نو ڈبا ایک لاکھ چوی ہزار پیغمبرا سما چودہ سو سال پرانے والے لال رکھ کے سو سال پیو ددے پرداد ساریا نو رکھ کے جانور وہ ہالے مسلمان ایماندار کا سپنا کی بنیا بزرگاں نے منڈے جانے سن پائے سارے بزرگ آخیا انہوں اچھا بتمی اس کے پترو بابا یہ کہہ دیتے سانو بدمیز کا پتر مارتے آپ نے فرمایا تمیز انگریز نے سکھائی تو, تو آج سکھائی تھی آپ کہیں گے تو, تو بدتمیزرو گل سمجھ مسلمان دشمن کتنے تک لے گیا میں سڑکوں ہو گئی جنہیں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام کو جانور جیسا سمجھنا شروع کر دیا ہے یہ پیروی کن کی کریں گے پیچھے چل کن کے چڑھیں گے تو شیر کہ ان لما کر کے کھلے نہ ماریں گے تو ہوتی کریں گے اگر چاہ مسلمان مر جاوے اگر چاہیے میرے مستفا کریم سرکار وڈے ساپ والی کرے کو جائے تو کسم خدا دی کافر دی تاروی تعلیم چڑھ کے دی کی کے تعلیم دن آ جایا تو اقبال <سؤال> بولے نا بال فرما اکرام دس سن مارا پتماں ہے چرا گر دائیں بجا دو بال فرما اللہ حکم فرما تیا اے لو فرشتہ جا نا مسلمان دیا مسیح دور کر دو یا اللہ فرما نے سجدے کر لے اگریزاں سجنا سجے ادھر بھی جک لو جھک لے دکھے چلن نے. اے ہو جا بھی نہیں چاہی دیا. او خدا جن ہدی نگاہ المانو خارج ہو گیا ہے ایمانوں کا ہوگا جن گملی والے المد بھی نگاہ ویخنا ہے خدار کی قسم کر کے آنا ویک مسلمانہ کنو نکلا ادھر ایک پاس دینے مستفا کی برکت یہ سی سیدنا امام احمد بن حمبل رحمت اللہ ہوس پاک بے امام اس بار میں امام استاد احترام کے کیونکہ پک کرتے استاد امام شافر احمد اللہ نے کرتا لوگ امام احمد بنحمل دہر واستے شگرد نے کپڑے دھوتے سوچا ہوں محل کپڑے بھی کلے کر سٹنا وہاں بے ادبی ہو جاوے گی استاد نے کپڑے بھی محل دے کسی کا پیر آ جائے گا سوچ سوچ کے محل پی لیے جدو محل پیتی ہے اللہ سونے دی رحمت جو اللہ, اللہ زبانی ہاں ہے دس لکھ آدھی سال زبانی اللہ اے دقل سی نے مستفا والی جنہیں استاد دائیں احترام سمجھا ہوں ساڈے منڈے اج کل آئے انگریز والے پاس ہن سو ادب کہ میں کرتے لاہور داقع ہے منڈیا نو کی پروفیسر نے فیل انہوں نے آخیا اچھا پھر یونیورسٹی کا واقعہ نے انہیں آخر چنگا پھر استاد پاؤڈر نہیں ہوں واہ پوڑی لے کے نہ جی تو رات چڑ گئے جناب استاد کی کوٹھی دی ٹینکی تے اس پانی آپ ٹینکی سارا پاؤڈر کھول دیتا سویرے استاد سے استا نہیں پروفیسر پروفیسرانی نہ جی پانی پائے تو ویکیا سارے گنجے کوئی شہ دیتی سر پہ نہ پروکتے گول مول ہو کے ترقی آفتا ہو کے بارے کو ہے سوچا کریم ترقی سام دی ادا دے ان دکھا بھی کہڑا لگا تین بولو تو صحیح دا ہائے ہائے کیوں سی رب دان سکھایا رب کا قرآن سکھایا آدم قربان جاوان اللہ فرمندہ ندی نے یارا نو سمجھایا جا دوست میرے کملی والوں سرکار دروازے تیار ہاتھ تلی مار کے دروازہ نہ کھڑکاو نہ دروازہ کڑکا جے جو سرکار جگ دیکھ لے میرے آکا آپ ہی تشریف سبحان اللہ میرے کلی والے آپ ہی تشریف لیا, <سؤالدلہ> ہی تشریف لیا خدا کی قسم کر کے آدر ویخ جنہیں کسی نو دلگے گا اکلو نہ بولتی ہوگی تو جو دنیا عزت واستے مردی ہے ابھی آدھے جناب میں ووٹان لا لوا میرے لذبن کے چوکھے لگ جان عزت لا لوا مگر عزت نانو ان ملتی اگر دنیا دے بادشاہ بنے نے ایسا ویخیا تو باہر پہ مریہ جی کوئی جناب جہاز تو تھلے ڈگ کے مر جائے کوئی جناب ہی بھی موت فر مگر عزت دیکھیے اللہ کے پیاروں بھی ویچھیے کیوں اس واسطے چڑھ کے عزت لیں گے اللہ کا بلی دین دسنگ چاہ کے عزت لوگ ایڈ ایک بندہ اجر سونے اے سی کمرے چات گفلا کچھ گزر جی صاحب ایک رام نو رات نینندرا نہیں سنگی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 دنیا راتاں تے لنگ جان گیا اگلے جہان دیا راتا نہ سونی کر لی سلطان دے دیر راتی رتی یارانی سکول کھلے نا دنیا تو اقل تر گئی تو مول بھی ہے میں تمہیں موٹی جی اد اد اد کی مثال دینا ایڈے ایڈے گاٹے والے مول بھی میں ویخے نے جلوس کٹتے پیچھے سارے پی سڑ برش کا پتلا میں سوچا ہوئے بش یہ پتلا کیوں پی سڑ میں آخر جی یہ برش دال دشو نہیں پیمر دی انداز ہونا ہے فوٹو, نا نا جی فوٹو بنا کے دشمنی مارنی ہوا گولی نہاری تابے ماری کالی والوں نے چڑی تریقا ل اپنی. او پتلا بنتا ہے تی امریکہ ہے اپنی, اپنی. سو روپے دی پینٹ شرط میں اپنی تیلی بھی سر بھی اپنا دلتر بھی مار کے اک رکھنے آئیں لہ بوشن واپنا ہر آئے مریادی کی ایماند جس قوم کے کائر بے بے بھل قوم نے مٹی سو ہونی کیختہ سوچا اگریز پتلے سال میرے مستفا کریم سہم جال کا پتلا نہیں بنایا ایمان نال حضور بہادل جی دشمنی ای مردی ہیں وہ بہت سو تو بم ہزار دس ہزار بندہ بار دینا یہ میں شریف مولا دی اطلحت مستقفا دینی جو ہر میں سالا تین دے کے دو چار پھر گل سمیٹ لینا اس وقت زور پہ لگتا ہے آزادی لسماں عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے یہ یورپ دا بڑا وڈا ہتھ ہے یورپ دی تہذیب د بلیادی ستون عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے تو یورپ جب چنگلے گل میں ہوں دے نا مسلمان درد کوششیں عورتیں آزاد ہونے چاہیے عورت آزاد ہونی چاہیے اور, چاہی اور عورت کی آزادی سے پہ جنگلے تعلیم بھی یہ ملتی عورت آزاد ہو عورت کی ہوئے؟ اور عورت جدو آزاد ہوتی ہے تینو ایک مثال سمجھا تاکہ یہ آزادی والا مسئلہ تین چھ سمجھا بگیانہ کدیا جلوسہ انہوں نے آخر بھائی اسے جڑے نے ظالم نے بکریاں نو بکری ناریاں تالی کڑ تو دے ظالم کم از کم بکری بچاریاں آزادی پھرن جدھر مرضی جان ایڈے دار بکری وار جدو باہر نکلدی چکیا اے دی سرواہ بکری نو آزاد ہونا چاہیے بگیارا کڈیا جلوس بکریوں شور کی وجہ گل سمجھ نہیں آتی آ رہی ہے اے گل بڑی سمجھ آئے گی ایلا جی تہن ساری زندگی ہوں جلور سکتے آپ کن آزاد کون ہمارے؟ لفظ تو بڑا میٹھا سی ادرو سنیا پوڑیاں بکرییاں نے چل گل تو بڑی بارچ پہ کر دوں سڈے تا ظلم اندر رکھی کڑے نے والے آئے تار تار کے ساتھ کھانا خراب کر دیتا ساڈا تو دماغ ہل گیا ہمیں تو گلف ہو جاتی بیچ بیٹھ کر بکری کر گیس ہو جاتی ہے ہر تھان گئی ہیں وہاں اندروں جلوس کٹ مارے باہر بگی علا کے اندروں بکری جدو جلوس نکل نہ وہ جانا دے مالک بکریوں نے وہ پی گیا تنگ انہ کیا کھانا خراب انہوں کا کریئے کی جناب دروازے کھول دیتے والا کے نسو بکریاں نسیاں باہر ہوں oh, no. چار دیواری بھی جاندی رہی بکری چادر بھی جاندی رہی برکا بھی جانا بکری بکری باہر جب بات ٹھیک رہی تو بگی ہر کوئی سجے ہو کو کب لگوں کو, کو کچھ ادھر ادھر سن ستا آزاد ہومن کے ڈاٹا مروڑی راہت رکھی سان لے سرکار میری ہوں جدو باہر نکلیا تو بغیال پہ گیا دا پہ گیا تریا ادھر پہ گیا مرو مرو سٹی ہو بکری ہو باقی سویرے سپڑا ہو گینگری پی گینگریپ ہو گئے بکری ہو ہوں نہ سوچ دینا بھی آزاد بگیارا کا کی کام ہے بکری کی خیر مناوف وی چاہیے بچی ہے پہ سڈا تو پنجا نہیں اپرتا یہ باہر نکلیں گی نہ پیسہ مروڑا گے ہوں انہوں نے سر یہ مسلام بھی آخو پیدل یہ بھی آتا ہے جی واقعی جی تعلیم تو ایسی ہونی چاہیے جس سے بقا آزادی تو ہونی چاہیے نا یہاں بھی بڑے ظالم ہے زلب کرتے ہیں کہتے اندر باؤ اندر باؤ نہیں تو جدو آ جائے اس دفتے کر دیے پھر ہوں آ گیا کلا سڑکو فلٹ آئے تیرے مستفا دی اقل ہوں نا تو تند جی خاتو نے جنت ادر رہ کے محفوظ رہیے میری بیٹی یہ میں محفوظ رہے پر قوم اکلو جو پیدل ہو گئی اور جاندہ نے شانہ بشانہ موڈے موڈا رڑا روزانہ اخبار پڑھنا کدی اخبار نسے نال پالی ایمان نرد میں گل کر لگا کسی نے میں آخا یار تیری دھی دے موڈا رلا کے میں چلانا اس من معاف کرنا ہے بولو تو صحیح نہ اس آخر ہے موڑی سن بغیر کدی اخبار سکول والی نہیں پڑھیاں شانہ بلکہ اگلے دن آئے اخبار انگریزوں نے کہا ہم مسلمانوں کی بچیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ کریں گے تو میں میں ہالے جیوں بیٹھا انگریز سے تیری عزت تصوصی نگاہ رکھی کلا عزت خالی کوئی چک چکے گولی مار دین دین وہ خصوصی تک ہی کھلایا ہالے بھی جیوا بٹھا کیوں ماما لگتا ساڈا بولو تو سی سڈیا بچیاں کا نانا لگتا اس کنجر نوچ تینوں سڈیا تیا پیار پہنچ گیا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 تاکہ ہم جائیں ہمارے اوپر پھول لچھاور کرے یہ کیا ہے جی یہ ہمارے مسلمان لڑکی تنخواہ لے رہی ہے ہوٹل سے ہوٹل میں جب انگریز آتے ہے تو ان پر پھول لچھاور کرتی ہے ایمان اور دس اکڑوں دی تو صحیح ہے کم کر دو بول تو صحیح نہ آج جرائم عام روزانہ قتل دیا واردات عزت فروشی دے دھندے تھانے جی جرائم اگریزاں جرائم اتر ہوگے جدو ایک کیسٹ تو دوسری کیسٹ کریے جہی ماسٹر کیسٹ چل ہوگی وہ کاپی چیری تباہی فری پی تیرے ملک میں میرے انہوں نے سکون آدھے جدو نقل کرے گا میرے مستفا صحابہ آپ چین اقل دے قرار چھلتے نو بھی کچھ مل جائے گا مسلمان اسا دی قسم حضور دی زندگی تو دور پے ہوں اگریزاں دی زندگی دے نیڑے پے ہوں سمجھ لیا سا تو دنائی تو فکر تو فارغ ہوں پا اور جنہ مستفا کریم رنگ ترنگے کے جاؤں گے حضور دین گے اینی ساری اقل سوکھی ہوں گی نفا نقصان دعا کرو اللہ واہدہ شریق مولا صدقہ مدینے دراجدار دا کا دا سان اپنا نفا نقصان سمجھنے کی توحفی کتاب فرمانا سان بدنی آکا دے رنگ دی رنگ چنگیچن کی توحفی کتاب سوالات میں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 ترقی جو ہوگی ترقی یافتہ علاقے جڑے نا انہوں نے نکاح پتا کیوں ہوں کڑی منڈا مہینہ دو مہینے مری ٹور جس آ گیا تو نکاح ہو گیا ورنہ اے اے چلن نہیں یہ بوائے فرنڈ چل رہا ہے امریکہ چ نہیں ہوں نکاح اتر ضرور ہونے استاد بھی پیروی مر شکل نہ کرنی ہو اسلام دے تر کلاکوں تو بعد نکاح نہیں ہو سکتا یہ جو کچھ وہ حرام کرنے انہوں کا فرض بن جائے فوری وکھرے ہو جائے نقل اس کون چلائے گا؟ کرے گا جس کی وجہ سے ہمارے محلوں کو مسئلہ یہ ہے کہ ایک امام مسجد کو ہم برا کرتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز بھی ادا کرتے ہیں بعد میں کچھ لوگ جماعت کے بعد الگ نماز ادا کرتے ہیں کیا یہ درست ہے اگر درست ہے تو پریشانی دور کریں ایک امام مسجد کو ہم برا کرتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز بھی ادا کرتے ہیں سارے مولویا نو پہرا ساری مول نماز پڑی خریدوں پہرا آخر نماز پوچھوں نہیں ہونی ساری قوم آدھی ہے مول مر جان تو سکون ہو جائے سارے مولوی اگر اگڑا پت کے فتوا ایک مالی کا پوچھا ڈال اگر جڑا بندہ امام مسجد پہ اعتراض کرد کسی شرح ادر کی وجہ کوئی شرح کے خلاف ہو دا کام وہ نماز جکری پڑھدہ اندر جرم نہیں کرتا جی تو علاوہ آخر جی امام صاحب جڑا جی نا اصا اس واسطے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جانے امام سانکے تو اگ نہیں تھڑ دا تو مڑ یہ کوئی ابر نہیں ساری گل نہیں منگا اچھا. پھر پہ یہ سوال اسی موضوع پر نہیں پورے لاہور سے تعلیم کا خاتمہ کر دے بڑا لما چوڑا سوال ہے کہ جس بےلی نے جن ہے میں تقریر تبادل فارغ ہوا گا میرے بیٹھ کے تسلی بخش گفتگو کر ہے جی محمد یوسف صاحب دے گھر ایک خطیب کا کہنا ہے کہ امامت کے لیے تیرہ شرطیں اس میں داڑھی والی شرط نہیں ہے آب فرمائے کہ داڑھی منڈا یہ داڑھی کتا امامت کے قابل ہے یہ نہیں, نہیں ہے شرطیں اور ہوتی ہیں واجبات اور ہوتے ہیں فرض اور ہوتے ہیں محفل میں تالی مارنا جائز ہے نا جائز ہے تاڑی مارنا کافروں کا کام ہے قاؤں میں لوت تاڑیاں مار دی سی یا ابو جہل جہازی جد کعبے کاف کرتے سن ہزار دے آمد تو پہلے تو اس لئے تاڑیاں مار کے طواف کرتے سن جیب پر اسٹیکر لگانا جائز ہے یا جی نہیں جی ٹھیک ہے یا نہیں اسٹیکر کے اس طرح نہیں انگلش اسٹیکر کوئی جائز نہیں جس مختری کے گھر میں ٹی وی اس کی نماز ہو جاتی ہے <laughs> پہلا امام اور مقتدی دن مختری وائکے پوچھنا آ رہے بڑے استاد بچے مقتدی امام سارے ایک ایکو جہاز ایک آدمی اپنی بیوی سے اچھا اے, اے مسئلہ کسے بندے پوچھا ہے اے نو اے تلاک دا مسئلہ کسے بندے پوچھا ہے اپنے بارے انہیں ان چاہیے اس طرح سوال, سوال جہا غیر واضح ہے تلاق کے بارے وہ صحیح لکھے بھی میں کلاک دیتی ہے کی لفظ آخے نے اس بعد پھر مفتی پوچھ کے دسو بس کچھ نہیں اس سے کا فقیر ایلان نہیں کر سکتا دعا دع کروا لامل بھی توفی کتا فرمایا منسکون لگو آخر میں بندہ نا جی آر واسطے حاضر ہوا بجائے اس کے میں بخار تکلیف نال دس پندرہ دنوں تو ساجر صاحب جدہ ود میں وعدہ وفا کرنے واسطے حاضر خدمت تاکہ کہ نہ سمجھ بھئی نام لکھا تو آئے کوئی نہ